اور اسلام میں وہ فرض ہے جس کو اسلام غیبت کہتا ہے وہ تم روزانہ کرتے ہو مجھے تو غیبت کی تعریف ہے میں کہتا ہوں غیبت کی تعریف آپ نے خالی غیبت کی تعریف پڑھی ہے اور میں روزانہ اس کے حکام پڑھاتا ہوں الحمدللہ کیا پڑھاتے ہیں غیبت کی تعریف تو کیا اچھا یہ بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خاصی بط الفاظ